بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد و محمد السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ سبین الرباشہ صبر ون الرباشہ باقی تمام سامی برادران سب کو سب کچھ باقی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے در نمبر چار سو تینتالیس پچاسی ہے ہاں جی چار سو تینتالیس شروع سے لے کر ابھی تک کے درست کے تعداد ہے دعوت شریف کا اور پچاسی نمبر جو ہے اوراد فتح کا درج نمبر پچاسی ہے اور فتحہ میں سے فویں اوراد فتحہ کے حصۂ اول میں یعنی ملک الجبار میں ملک الجبار میں آپ کو بتایا کل پچاس لا للہ ہے اور کچھ اور مطالب تو لا پچاس لال آج سے نمبر لا للہ اور اس کے ساتھ جو دوسرے مقدس کلمات اللہ کے اسم اعظم ساتھ ہیں ان کے توضیع تو ستائیس نمبر جو ہے دعا کلم اور فتح ملک الجبار کے حصے میں سے یہ ہیں آج کے میں لا الہ الا ال رب السماوات سب و رب العرش العظیم یہ مقدس دعا ہے لا الہ الا لب رب السماوات سب و رب العرش العظیم ہاں جی یہ مقدس دعا ہے اس کے جو ہے اس میں لا اللہ کی توجہ رب السماوات سب رب العرش لازیم ان کی تھوڑی سی توضیع طرف ہے تم جو لغات ہیں ایک تو لا الہ لا نہیں ہے کوئی نہیں الہ معبود پرست کے لائے اللہ شوائے مگر اللہ اللہ جو ذات واجب الوجود ہے ہاں یہ ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے سرمدیل وجود ہے ہر چیز سے پہلے ہر چیز کے بعد میں ہوگا اس کے پہل کی بھی کوئی ابتدا نہیں بات کی کوئی انتہا نہیں اور پوری کائنات کا خالق رازق مالک رب سب وہی پالتا تھے اس اللہ کے سوا کوئی بھی پرشتش کے لائق نہیں باقی سب جو ہے کائنات پوری کائنات اللہ کا محروف ہے سب اسی کا مربوب ہے جی؟ اور سب جو ہے اسی کے نعمتوار ہیں لہذا ان میں سے کوئی بھی معبود ہونے کے اللہ کے سامنے کوئی کوئی حق نہیں رکھتا حیثیت نہیں رکھتا جواز نہیں رکھتا ممکن نہیں لہذا عبادت صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مزید صفات جو ہے دو صفات بتا رہے ہیں رب السماوات سب اور رب الاشردین لفظ رب لب دو دفعہ تقرار ہوا ہے تو ان میں ایک حلفظ رب کی توضیع سماوات سب سے خمرات ہے الر شک ہم تو اس میں لغات ہیں تو رب ہیں رب کے معنی جو لغات میں مالک پرور نگار آقا سردار صاحب یہ سارے معنی کے الغام و سلجید میں ہاں جی؟ تو اس میں جو ہے مالک کا معنی بھی صحیح ہے اللہ کے ساتھ پرور کا معنی بھی درست ہے آقا کا معنی بھی درست ہے ہاں جی اور سردہ یہ سارے معنی اللہ کے بارے میں اس مقام پر زور تھے اسم آواز سما کی جمع ہے ہاں جی اور آسمان کے معنی میں اور سما کی جمع اور آسمان کے معنی میں ہیں جو مروڑ میں ہیں جی سب یعنی سات عدد اے سات سیون کے معنی میں تو وہ ہاں جی تو اس کا جو ہے اللہ اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ اللہ رب السماوات سب وہ اللہ ساتوں آسمانوں کا سات کے سات جو آسمان ہیں ان سب کا وہ اللہ رب ہے ان ساتوں کے ساتوں آسمانوں کا اللہ رب ہے یعنی مالک ہے ان سب کا پروردگار ہے ان سب کا آقا و سردار ہے رب العرش العظیم عرش عظیم میں جو ہے عرش عرشق جو بہت سے مانی گئے لغت میں عرش وانی طاقت شاہی وہ تخت پر بادشاہ لوگ بیٹھتے ہیں ایک معنی کیا ہے ایک عرش کی معنی عرش یعنی شت نے کیا ہے اس کی جمع عروش آیا ہے لغت میں عرش الملکت جب بولتے ہیں تو تاختِ سلطنت بادشاہ سلطنت طاخت سلطنت کے معنی میں تو یہ طاختِ سلطنت سچ مش ایک خود بھی ہو سکتے جہاں بادشاہ بیٹھتے ہیں تاختِ سلطنت دفتر کو سیکھ معنوی اور طاقت قمر معنوی کو چلانے کے لیے جس شاخ کے پاس اور پاور ہے اس کو سلطنت پر بیٹھا ہے یہ معنی کہ یہ لغت القامس الجدید میں عرش کے یہ معنی لکھا اور جو ہے عربی لغت یہ مختار الصحا عربی ٹو عربی اس میں عرش کے معنی جو ہے شریر الملک عرش ملک کے مالک ہے سریر الملک بادشاہ بننے کا جو چھپائی ہے تخت ہے تو اس کو جو ہے عائش کہتے ہیں عرب بادشاہ کا تخت اردو میں تجمہ بن جائے گا سرییر الملک بادشاہ کا تخت مختار شمین کے ظاہری معنی ہے ان الفاظ کی اور عربی جو قرآن لغت ہے لغت محرادات راغب کے نام سے اس کتاب کو لغت ہے صرف قرآن کے الفاظ کی اس میں تشریح ہے قرآن آیتوں کے مدد سے تو یہ اس کتاب میں عرش کے بارے میں کافی تفصیلات موجود ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ عرش یعنی عرش فرماتے ہیں عرش کا اصل میں چھت والی چیز کو کہتے ہیں عرش اصل میں چھت والی چیز کو عرش فرمتے اس کی جمع عروش ہے یعنی قرآن باغ میں معت موجود ہے واحویت اللہ عروش ہے واحویت اللہ عروش ہے جی یعنی اور اس کے مکانات اس کا تجمہ یہ جی آیت ہے اس کا میں نے عائد نمبر اور سر نمبر لکھا نہیں ہے ہاں جی جس کتاب سے نقل کیا تھا اس میں وہ آیت نمبر بہت باریک لکھا ہوا تھا مجھے نظر آنا مشکل ہوا ہاں جی اس وجہ سے بارہ جو ہے پرانی آیت ہے آپ لوگ موجن سے نکال سکتے ہیں وہ یہ قابویت الرو شیادت وزیر پمبر کے واقعے میں یہ یاد ہے اور مانس کہ یہ اور اس کے مکانات اپنی چھتوں پر گرے پڑے تھے خوایت اور اس جگہ کے اس محلے کے مکانات ہاں جی خاویت العلّہ گرے پڑے تھے اپنی چھتوں ہاں جی اپنی چھتوں پر تو شت والی جگہ کو بھی عائش کا عروج کا اس کی جمع بادشاہ کے تحت کو بھی بادشاہ کے تحت کو بھی ایسی اور لغت کی کتاب میں جو قرآن لغت ہے انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے ماتین بادشاہ کے تحت کو بھی اس کی بلندی کی وجہ سے بادشاہ کے تح اس کی بلندی کی وجہ سے عرش کہا جاتا ہے قرآن باغ میں و رفا آبا وئی ہی الل عرش یوسف میج نمبر ایک سو بیس ہے حادث یوسف کے واقعے میں ہیں و رفع آباوئی اور اپنے والدین کو اس نے بٹھایا اونچا کرایہ یعنی بٹھایا دونوں ماں باپ کو الل عرش یعنی اس تخت پر جس پر یوسف خود تشریف فرما تھے ماں باپ کو بھی عہدہ لے جا کے وہاں ساتھ بٹھائے اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اسی طرح اس آدمی بھی جو ہے عرش جو ہے وشید تخت کے معنی میں ہے بادشاہ بینی کے تخت کے معنی میں ہے اسی طرح قرآن باغ میں حضرت سلمان کے واقعات میں اس کے آپ نے اپنے درباریوں سے کہا عرش بلخاخ بلخی کو کون اٹھا کے لائے گا وہاں بھی آیت ہے ایکمیاتین بیالشہ ہاں میرے علم میں ہے تم میں سے کون ہے جو تاخت بالکل کو اٹھا کے میرے پاس لے آئے گا کوئی تم میں سے ایسا ہے کہ ملکہ کا تاخت میرے پاس لے آئے ایمیاتی تم میں سے کون ہے جو لے کے آئے میرے پاس بیال شاہ ملکہ کا تاخت تو یہ میری آج تاخت کے معنی میں آیا ہوا ہے ہاں جی؟ اور بطور نیا عرب جو ہے بطور کنارہ عرش کا لفظ جو ہے عزت کے لیے غلبہ اور سلطنت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں یہ لفظ عش عزت کے لیے اور غلبہ اور سلطنت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے چنانچہ محاورہ ہے عربی زبان میں فلانقرش ہو فلان القرش یعنی کہ اس وہاں پر معنی فلان کے عزت جاتی رہی قرآن کی عزت کا محترو عرشانی عزت کے معنی ہے اور عرش الہ سے مراد اب یہاں پر گیا ہے رب العرش الرش عظیم عرش عظیم کا مالک ہے ہاں جی اور عرش الٰہی قرآن میں ہے اور اس عرش الٰہی سے کیا مراد ہے تو اس سلسلے میں جو یہاں دعا میں آئی ہے یہاں عرش مراد کیا ہے عرش لاہی سے مراد اور یہاں یہ لغات کی کتاب جو قرآن لغت ہے فرماتے ہیں اور ارشِ الہی سے تو ہم لوگ جو ہے ہم انسان جو صرف نام کے حد تک ہم واقف ہیں عرش الٰی کے نام کے حد تک ہم واقف ہے اور اس کی حقیقت جو ہے انسان کے خواہم سے بالا تر ہے یہ جو اللہ نے فرمایا اور اللہ ارش عظیم کا رب ہے تو یہ عرش عظیم کیا ہے یہ فرماتے ہیں ہم اس کے نام کے حد تک جو واقف ہیں پھر اس کی حقیقت انسان کے فارم سے والا ہے کیونکہ ایک ایسا مقام ہے جس تک نہ ہماری رسائی ہے نہ ہم نے اس کو دیکھا ہے کسی بھی انسان نے نہ دیکھا ہے نہ اس اگر دیکھا ہے تو صرف اللہ کے پیارے نبی نے دیکھا ہے دیکھا ہے اللہ کے فیشتوں نے دیکھا ہاں جی باقی ہم انسانوں میں سے تو کسی نے دیکھا نہیں ہمارا اللہ جن کو دکھائیں وہی دیکھ سکتے ہیں لیکن عام طور پر تو یہ ہے کہ ہاں جی ہم ہاں انسان کی رسائی سے بالکل باہر ہے لہٰذی انہوں نے کہا کہ ارشِ الہی سے جو ہے ہم لوگ جو صرف نام کے حد تک ہم واقف ہیں اور کی حقیقت سے انسان کے خواہ فا... کی حقیقت انسان کے خام فا... سے بالا ہے اور وہ بادشاہ کے عرش کی طرح نہیں ہے جتنا ہم سوچتے ہیں بادشاہ کے عرش کی طرح ایک کرسی ہو بڑا سا یہ دھیان دو تین آدمی پہ ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بے نیاس ہے جیسا کہ عوام خیال کرتے ہیں عرش لمرات اللہ کا بھی بادشاہوں کی جو ہے عرش کی طرح ان کے تاخ کی طرح ایک طاخ ہوگا یہ ایسا نہیں جیسا کہ عوام خیال کرتے ہیں ہاں جی جیسے تو بہت سے علماء نہ بھی کیا ہے ایسا نہیں کیونکہ اس صورت میں تو عرش باری تعلیٰ کا ہاں جی حامل قرار پائے گا اگر آپ عرش کو ایک توختہ جو ہے بادشاہوں کی ہاں جی عرش کے تاخ کی طرح خیال کریں تو وہ عرش جو ہے اللہ کو اٹھانے والا ہوگا ہاں جی وہ عرش اللہ کو اٹھانے والا ہوگا ہاں تو جو ہے پھر تو اور تو عرش باری تعلیٰ کا یہ عرش باری تعلیٰ جو ہے پھر تو اللہ تعالیٰ کا حامل قرار پائے گا نہ کہ محمول ہاں جی نہ کہ وہ اللہ کے ماتحت چلنے والی کوئی چھت حالانکہ ذات الٰہی اس سے بالتر ہے کہ کوئی چیز اسے اٹھائے ہاں جی زائد عالی چیزیں بالدر کی کوئی چیز اللہ کو اٹھائے خوری کائنات اللہ ہی نسن بھالا ہوا ہے فوری کائنات کے نظام اللہ ہی نسن بالا ہوا ہے جس جی طرح ساتھوں زمین اور آسمانوں کو اللہ ہی نسن بھالا ہوا ہے اس نظام کو عرش کے نظام کو بھی اللہ ہی نے سن بھالا ہوا ہے ہاں جی اس جس جی طرح ساتھوں آسمان و زمین کا رب مالک اللہ ہے عرش کے بھی رب اللہ ہے جی ہاں یہی فرمایا لہٰذا عرش اللہ کے جس جی طرح بادشاہوں کے کرسی اس طرح کوئی کرسی نہیں ہے ہاں جیسا کہ خود ہے قرآن پاک میں ہے اللہ نے برہما کہ انَ اللہ بے شاء اللہ تعالیٰ یم سے کچھ سماوات وال ہاں جی انتضولہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جی بے شاء اللہ جو آسمان اور زمانوں کو گھرنے سے ہاں جی ان کو جو ہے اپنی جگہ سے ہٹنے سے اللہ ہی نے ان کو روکے رکھا ہے تھامے رکھا ہے اولا انضاء ہاں ان جی بولا کر یہ دونوں اپنی جگہ سے ہٹ جائیں ان ام ش ہما منہ تو جو ہے اللہ کے سوا کوئی بھی اس کو دوبارہ تھام نہیں سکتا ہاں جی? پرانے یاد ہے یعنی خدا ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں اگر وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو خدا کے سوا کوئی نہیں جو اس کو تھام سکے کوئی شک بہ نہیں کس طاقت میں سورج کو تھام سکے کس کے طاقت میں چھان گرے چھان گرے اس کو تھام سکے کس کے طاقت میں ہے زمین جو ہے زلزل آ جائیں کوئی اس کو روکیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں کوئی کچھ نہیں کہا سب نیچے دب کے مر جاتے ہیں بس یہی دیکھا ہے ہاں جی لہذا جو ہے آل جس طرح زمین اور آسمانوں کو اللہ نے ہاں جی اپنے قابو میں رکھا ہے اس کا رف مالک اس نظام کو اللہ خود چلا رہے ہیں اور شیم بھی ایک عظیم مقام ہے لیکن اللہ ہی چھا وہ بھی اللہ ہی کے ماتا مات اور بعض علماء کا خیال ہے مراد فلق الآ ہاں جی آ, آ کے نام سے فلک آ جا یعنی فلک الافلاق آسمانوں کا آسمان یہ مرالیہ ہے اور کرسی سے بھی کرسی سے فلک القا واقف یعنی بعض علماء نے عرش مراد فلک الا ان کے ساتھ لکھا ہے اور یعنی فلق الاخلاق تمام ستاروں آسمانوں کا آسمان تمام آسمانوں کے اوپر کے ایک آسمان اور کرسی سے فلک القواقف یعنی آٹھواں سات آسمان ہیں سات ستارے ان کے اوپر آٹھواں جو ہے آسمان برا لیا کرسی سے بعض علم چنا حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اش کرسی اور سات زمین آسمان ان کے آپس میں کون کتنا عظیم ہے اس سلسلے میں ایک حدیث جو ہے میں نے دیکھا یعنی سنت کی علماء نے بھی نقل کیا ہے التشا علامت و طبعی مرحوم نے اپنے کتاب ایک کتاب ہے میرے پاس توحید ہے اللہ تعالیٰ کے آزماء اللہ افعال کے بارے میں تفصیل اس میں بات ہے صالیہ توحید ہے کہ نوسم میں اس میں بھی آپ نے یہ حدیث نقل کیا ہے اور ہمارے امیر کبیر سرزماندانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذخیرہ میں یہ حدیث ذکر کیا ہے تو وہ حدیث یہ ہے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی تو سب ول ارزون سب فی جم بال کرشی اللہ کا حلق دن ملقات فلاتن یعنی کہ سات آسمانوں اور سات زمینوں کی مثال وسعت کے لحاظ سے کرسی کے مقابلے میں یعنی کرسی اور سات زمان کے مقابلے میں کرسی کے مقابلے میں ان سات آسمان زمینوں زمین کی حیثیت کیا ہیں کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے ایسی ہی ہے جیسے بیابان میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو ہاں تو بیا کے ساتھ آسمان زمین ایک انگوٹھی کے حیثیت اور کرسی وہ بیابان کے حیثیت ہاں جی اسی طور بیابان میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو اور یہی حیثیت عرش کے مقابلے میں کرسی کی ہے ہاں جی اور آیت وکانہ ارش و للما ہاں جی اور کہ اس کا اش پانی پر تھا میں متنبہ کیا کہ اش جب سے وجود میں آیا ہے پانی کے اوپر ہی رہا ہے تو ان آیات کے روشن میں مزید توضیحات انشاءاللہ کل کے درس میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا کیونکہ اب اس میں پورا نہیں ہو رہا ہے ہاں جی ان ان آیات کے ان آیات اور آیات ہے ذل عرش مجید اور قرآن آیت ہے نا اللہ صاب عرش مجید کے مالک ہے مالک درجات عالی اور ساب ارش ہے اور ان کے ہم معنی دیگر آیات ہیں یعنی کہ معنی میں اور بھی آیتیں ہیں اور جو ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ ان میں سے حق عالیٰ کی سلطنت اور حکمت کی طرف اشارہ ہے یہ ارش عظیم اللہ تعالیٰ کی سلطنت اور حکمت کی طرف اشارہ ہے ورنہ ان کے یہ معنی نہیں ہے کہ عرش بال تعلیٰ کا ٹھکانہ اور مسکن ہے یہ معنی ہرگز نہیں ہے عرش اللہ کا ٹھکانہ ہو ایسا نہیں چونکہ اللہ کسی مکان اور مسکن کا محتاج ہرگز نہیں ہے تو یہاں تک جو ہے عرش کی توضیح تھوڑی سی ہو گئی مزید جو ہے انشاءاللہ شاء عظیم کی توجہ ہم کر کے در